بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تب ابی لبی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئی اور وہ خود ہلاک ہو گیا میں لوں نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا ذات لهب وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا الحطب اور اس کی بیوی بی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے فی جیدها حبل سند اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی